ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفاً کأنهم بنیان مرصوص بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایک صف باندھ کر اس طرح جہاد کرتے ہیں کہ جیسے وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی ہے کچھ مسلمانوں نے خواہش کی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم اسے کرتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی قاشانی نے لکھا ہے آدمی اللہ کی راہ میں اسی وقت جان دیتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی خالص محبت بیٹھ گئی ہو اور اس کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب آ گئی ہو جیسا کہ اللہ نے صورت البقرہ آیت 165 میں فرمایا ہے ولدین اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور جب بندہ اللہ کی محبت میں اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے سورت المائدہ آیت چون میں آیا ہے یو و اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اسی لیے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل اس کی راہ میں جہاد کرنا ہے